اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفیه و نفیه اذ یغشیکم نعاسا امنتا منه عليكم من السماع ماہا لیطہراکم به و یدہب عنکم رجز الشیطان ولیر بھی تھا اعلیٰ بولو بھی کمبعب بھی طبیقد عدشی جب وہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا امان تنمن اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے امن کے لیے و نزل علیہ کم منسما اما اور آسمان سے وہ بارش پانی اتارتا تھا لیوتا ہیرا کم بھی تاکہ تمہیں اس کے ساتھ پاک کر دے و یود ہی بان کم رج شیطان اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے ولی بھی تو علا قلوبی اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے وہ یو سب اور اس کے ذریعے قدموں کو جمع دے جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی اللہ سب خانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونگ کاری ہوئی یہ اونگ دو طرح سے آئی ایک تو اس رات جس سے اگلے دن لڑائی ہونی تھی جانب چھڑنی تھی صحابہ کرام خوب سوئے حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھیج دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ہر شخص سو رہا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی یہ مسند احمد کی روایت ہے اس نیند کا نتیجہ یہ نکلا مسلمان خوب گہری نیند سوئے اور صبح تازہ ہو گئے دوسرا یہ لڑائی لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر ایک رات کے وقت کی نیند اور دوسرا میدان میں آنے پر جنگ سے پہلے لشکر آمنے سامنے ہیں سامنے لشکر کو دیکھ کر اس کا خوف جو دن پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی نے اونگ نادر کر دی ہلکی ہلکی سی نیند اس کی وجہ سے وہ جو ایک خوف ہے دماغ پر وہ چھٹ جائے یہ اونگ تاری ہونے کا واقعہ جگ بدر کے بعد جنگ اہل میں بھی پیش آیا تھا جیسا کہ صورت آل عمران میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں غم امن تم آسا یگ شا غافم کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا جو کہ ایک طرح کی اونٹ تھی جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا اس سے اطمینان اور امن کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی تمام تر شوراکائے جنگ پر بیق وقت اونگ تاری کرنا کہ جس سے وہ بے سدھ ہو کر سوئیں بھی نہ اور بیداری کی حالت میں بھی نہ رہیں یعنی نیند اور بیداری کی ملی جلی سی کیفیت جس کو آپ کچی نیند کہہ سکتے ہیں کچی سی نیند کہ دشمن کی حرکت پر فوراً متحرک ہو جائیں اور اونگ کی برکت سے انہیں ہر طرح کے خطرے سے اللہ تعالی نے بے خوف کر دیا اور امن عطا کیا یہ یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور جو لوگ عسکریت کو سمجھتے اور جانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ لڑائی کے وقت عین لڑائی میں اونگ تاری ہونا نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بندے کے دل و دماغ سے جو خوف ہے دشمن کا روح وہ نکل جاتا ہے دوسرا یہ انعام تھا ایک فرشتوں کو نازل کیا دوسرا انعام اونگ تاری کی وہل اما یہ تیسرا انعام تھا میدان بدر میں اللہ کا ممنوں کے لیے کہ اللہ نے آسمان سے بارش نادل کی یہ بھی اسی رات کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہو گئی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ریت جام گئی اور مسلمانوں کے پاؤں زمین پر اچھی طرح سے جمنے لگے جس کا فائدہ اٹھا کے مسلمان آگے بڑھے انہوں نے پیش قدمی کی نقل و حرکت ان کے لیے آسان ہو گئی اور پانی کی جو قلت تھی وہ بھی دور ہو گئی بارش کی وجہ سے غزو اور تہارت کے لیے پانی میسر آ گیا جو کفار تھے وہ نچلی جگہ پہ تھے تو نچلی جگہ پہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیچڑ وغیرہ ہو گیا پاؤں پھسلنے لگے ان کے لیے یہی بارش نقصان دے اور مسلمانوں کے لیے یہی بارش فائدہ مند ثابت ہوئی تہرا کمبی ہی یہ ایک فائدہ ہوا بارش کا کہ طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوئی ودھباً کم رض شیطان اور شیطان کی جو گندگی تھی یعنی گھبراہٹ اور خوف وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اون بھیج کر ولیئر بھی تھا اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ دل جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں وَيُثَبِّتَ بِهِ بھی طبیقدام اور اللہ قدموں کو ثابت کر دے تاکہ مسلمان چاکو چوبند ہو کے کفار کے خلاف لڑ سکے اور حملہ کر سکے اِذْ رقب رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ کا تی انی الَّذِينَ فصب جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فصب الَّذِينَ اللہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو جمائے رکھو سعل قی فی قلو بلّینہ قفر رعبا ان عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا فری ربو فوقل و دربو منہم کلّن تو تم ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر ہر کور پہ ضرب لگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے اپنے طور پہ وہ بھی بے باس ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو سولقی فی قلوب الزینہ کافر کافروں کے گروہ میں میں روب ڈال دوں گا اس روب ڈالنے کی وجہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے وہ ذکر کی ہے کہ سلقی کی قلوب اللہ دذین طافر رقبہ ماں ان کے شرک کرنے کی وجہ سے وہ پیچھے آپ پڑ آئے ہیں عال ان میں ان کے شرک کرنے کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں اللہ تعالی روب ڈال دے گا تو یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ مسلمانوں کا روب کافروں کے گروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتی تو خم سن لمبی عرطہ ہمہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک بات وہ جو کل گزری کہ میرے لیے غنیمتیں حلال ہیں پہلے کسی کے لیے حلال نہیں دوسری بات یہ کہ فرمایا نصیر تو برحبی مصیرت میں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو کافروں کے دلوں میں اللہ میرا روپ ڈال دیتا ہے اور یہ انعام صرف بدر کے میدان میں ہی نہیں تھا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈالنا بلکہ تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روب عطا کیا ہے جو کافروں کے سینوں میں بیٹھ جاتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ فضری بو فوکل آناق وزری بن ہمک بنان فرشتوں کو حکم دیا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو کافروں کے دلوں میں میں روب جما دوں گا روب ڈال دوں گا تم نے کیا کرنا ہے فضری بو فوکل گردنوں پہ مارو وزری بو منہم کلّہ بنان اور ان کے ہر ہر پور پہ ضرب لگاؤ تاکہ ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہو جائے اور ہاتھوں اور پاؤں کے ہر ہر پور پر ضرب لگنے کی وجہ سے نہ وہ ہاتھوں سے لڑ سکیں نہ وہ پاؤں سے بھاگ سکیں دالی بھی انّہ شاخ اللہ و یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے بم شاخ اللہ و اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فعین اللہ شدید القاب تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے مطلب کہ بدر کے دن کافروں کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں نے پٹوایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ اتر آئے تھے واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ آگئے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ سزا دی لالی تم خوافری نا اذاب انار یہ سو اسے چکھو اور جان لو کہ یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی یہ عذاب جو ہے یہ سزا یہ وہ عذاب ہے جو تمہاری مخالفت کی وجہ سے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی کی ہے اس وجہ سے تمہیں ملا لہذا اب اس عذاب کو چکھو یادینہ دینا اے اہل ایمان جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو جنگ کے بارے میں کچھ احکامات دیے ہیں اہم ترین حکم کہ کافروں کا جب تمہارے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں بلکہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے زحف کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو بچہ جب ریگنا گھسٹنا شروع کرتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں زحفت سبیج تو لشکر کے چلنے کو بھی زحف کہتے ہیں کیونکہ جو بڑا لشکر ہوتا ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے نہیں چلتا آہستہ آہستہ چلتا ہے کوئی بڑا کانوائے اگر کہیں لے کے جانا ہو تو ان کی رفتار نسبتاً سست ہوتی ہے اکیلی ایک ہی گاڑی ہو تو اس کو تو اپنی مرضی سے ڈرائیور بھگا لیتا ہے لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ پورا قافلہ ہے تو وہ پھر مناسب رفتار سے آہستہ آہستہ چلتے ہیں اسی طرح پیدل چلنے والے اس وقت گھوڑوں یا اونٹوں پہ سفر کرنے والوں کا یہی حال ہوتا تھا قاصر جو ہوتا تھا وہ ایک دن میں بڑا بڑا سفر کر لیتا تھا لیکن جب قافلے لشکر چلتے تھے بڑے بڑے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کوچ کیا کرتے تھے تو بڑا لشکر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اس وجہ سے اس کو بھی ظاہر کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب دشمن آمنے سامنے آ جائے تو بھاگو نہیں اور یہ حکم صرف بدر میں ہی نہیں تھا بلکہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اس میں سے ایک اتولی یوم زحت لڑائی کے دن جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی سات ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے اور بہت سی دعائیں سکھائی ہیں بزدلی سے پناہ مانگنے کی اللہ بینی اعوذ کا من الجنی و آودھبی کا من البلی و آدھبی کا من اندرعمر وہ آرومی کا میری فتنا دنیا و القبر کہ اللہ میں تجھ سے بزدنی سے پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدنی سے کہ کہیں میں بزدل نہ ہو جاؤں کنجوسی سے اور گھٹیا رزین عمر کی طرف لوٹائے جانے سے کہ اتنا بوڑھا ہو جاؤں کہ اپنے آپ سے ہی آبادار اور کوئی کام صحیح طریقے سے نہ ہو سکے زندگی میرے لیے مصیبت بن جائے ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگے دنیا کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اذاب قبر سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح بن مالک غلی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر جاتے کسی منزل پر اترتے تو یہ دعا پڑھتے علمہ انی اعوذ کا من الحمی و الرزنی ولجزی ولکسنی ول بخلی ولجبنی و الرجال رجال کہ اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے آجزی اور سستی سے کنجوسی اور جبن بزدلی سے و ضلع اور قرض چڑھ جانے سے وہ الرجال اور لوگوں کے مجھ پہ غالب آ جانے سے بزدلی سے پناہ مانگتے تھے اور جنگ سے پیچھے ہٹنا اس کو کبیرہ گناہ قرار دیتے تھے اور جو شخص اس دن اپنی پیٹھ ان سے پھیرے گا ماں سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو او متحظن علاقے آ یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو فقت با آبی غذا بن اللہ تو وہ شخص اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا وہ مواہ جہنم اور اس کا ٹکانا جہنم ہے وہ بیسن مشیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی صرف دو صورتیں ہیں جن میں تم میدان چھوڑ سکتے ہو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر تم نے میدان چھوڑا میدان چھوڑ کے بھاگے تو پھر اللہ کا غضب ہوگا اور جہنم ٹکانا بنے گا وہ دو صورتیں وہ کیا ہیں کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پلٹنا پینترا بدلنا یا دشمن کا گھیرا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ اکٹھے ہونا یعنی جنگی چال کی خاطر میدان سے پیچھے ہٹنا یہ جائز ہے لیکن جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ نجائز ہے پیچھے ہٹتے ہٹتے دشمن کو اپنی مرضی کے میدان میں لا کے مارنا یا مسلمانوں کی جمعیت دیکھنا کہ ایک جگہ پہ کمزور ہے جس جگہ پہ یہ لڑ رہا ہے یہ مضبوط ہے تو کمزور حصے کی طرف جانا ان کو حکومت پہنچانے کے لیے یعنی جنگی چال کوئی بھی ہو وہ ٹھیک ہے لیکن جنگ سے فرار یہ ناجائز فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ الوحم بلا کم اللّہ قطالہ ہوں ببا رمعیتا ولا کم اللّہ راما بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے ہی انہیں قتل کیا اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا اور لیکن اللہ نے پھینکا وَلِيُبْلِيَ بلی مِنْهُ نَن بلا انحاسانہ تاکہ ممنوں کو وہ انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام ان اللہ سمين علیم یقین اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا تھوڑی سی تعداد میں تھے اتنی بڑی تعداد کو شکست دے لی ایسا فخر نہ کرنا كيوںكہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے کیونکہ نہ تو تمہاری تعداد زیادہ تھی اور نہ ہی تمہارے پاس اتنا سرو سامان تھا کہ تم کافروں کے ہر طرح سے مسلح اور عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکتے اور انہیں شکست دے سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی خاص فضل و کرم تھا ہمارتا ادھر ولاکم اللہ رما اور جب آپ نے پھینکا اس وقت وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا یعنی ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فتح ہماری اوت بازو کے بل بوتے پہ ہوئی یہ کام کرنے والا حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالخصوص یہ بات کہی کہ ہمارم تھا ادھر تہ ولا کن اللہ رما یعنی وہ مٹھی بھر کے مٹی کی جو آپ نے کفار کی طرف کہتی تھی آپ نے تو صرف مٹھی پکڑ کے اور اپنے زور سے پھینک دی اور انسان کے زور سے مٹھی مٹی کی پھینکی جائے تو وہ کتنی دور جائے گی اور کس کس تک پہنچے گی یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا ہی کام تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اتنا بڑھایا کہ کافروں کے منہوں کے اندر داخل ہو گئی نتھروں میں داخل ہو گئی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور ٹھیک ٹھیک نشانے پر اس کو پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام تھا یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر یہ جماعت خلاق ہو گئی تو پھر تیری کبھی عبادت پرستش نہیں کی جائے گی تو جبری علیہ السلام و نے کہا آپ ایک مٹھی لیں اور ان کے چہروں پر پھینکیں آپ نے مٹھی لی مٹی کی ایک اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی تو وہ مٹی مشرکوں کی آنکھوں ان کے نتنوں اور ان کے منہوں میں چلی گئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے گویا مٹھی پھینکی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کو نشانے پر پہنچایا اللہ صبح نو تعلیٰ نے ابتدائی کام پھینکنے والا وہ آپ کا تھا لیکن اس کو نشانے پر پہنچانا یہ اللہ تعالی کا فیل تھا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بمار نمی تھا ادھر عمی تھا ولاکن اللّہ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اللہ تعالیٰ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا ہے لیکن اس صورت سے تو لادم آئے گا کہ پی سی اللہ نے کہا ہے فلم تختلو تم نے ان کو قتل نہیں کیا یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے اسے تو یہ بھی لادم آئے گا پھر سارے صحابہ بھی خدا تھے کیونکہ ان کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قتل کرنا قرار دیا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا ہے لیکن یہ انتہائی کفریہ بات ہے دین سے بندے کو خارج کر دینے والی اسلام کی جڑ ہی سے کٹ جاتی ہے وہ صحابہ کرام صحابۂ کے رام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قطع تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا یہ تو شہید بھی ہوئے اور کچھ واقع بدر کے بعد فوج یا شہید ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے اثر سے وفات پائی اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ حی اور قیوم ہے زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایک ذات ہے اللہ ہوا حد اکیلا ہے واحد و یکتا ہے لیکن ان وحد الوجود کے عقیدے کے حامل کا رب بڑا عجیب ہے کہ جو ایک نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ہے وہ شہید ہوتا اور مرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان لوگوں نے ہندوؤں سے دیا جسے بحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے ہر چیز کو وہ رب مانتے ہیں جس کا نتیجہ قرآن و حدیث کے احکامات کا خاتمہ ہے ولی بلی المنی بالان حاسانہ تاکہ مومنوں کو اچھا انعام دے یعنی اللہ سبحانہ ہوا نے انعام اور احسان کیا مسلمانوں پر اس کے باوجود کہ مسلمانوں کا سامان کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کو فتح دی تاکہ وہ اس نعمت کو پہچانیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں ظالم اللّہ اللہ کئی دل کافرین یہ بات ہے اور یقین اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے یعنی یہ تو وہ بات ہے کہ جس کا ذکر گزرا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی آسمان سے بارش برسائی اوب اللہ نے نادل کی مشرقی کی, کی آنکھوں میں خاک ڈالی اور ستّر آدمی مشرقوں کے قتل ہوئے ستّر قید ہوئے مسلمانوں کو فتح عظیم اللہ سانہ تعلیٰ نے عطا کی تو اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ اللہ آئندہ بھی کافروں کی سازشوں کو کمزور کرے گا وہ اللّہ نئی دل کافرین اور یہ اپنی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے اور جو یہ مسلمانوں کے خلاف کوششیں کابشیں کریں گے تو وہ ساری کی ساری رائے گاہ ہو جانے والے ہیں ان تستختی عروف جاک ملفت اگر تم فیصلہ چاہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے وہ انطنت ہو اور اگر تم باز آ جاؤ فہ و خیر اللّم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تد ون اگر تم پھر ایسا کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے ولاََ تگن کم فیا تم آ اور تمہاری جماعت تمہارے ہرگز کچھ کام نہ آئے گی ولو کا اگرچہ وہ کثیر تعداد میں ہی ہو وہ اللہ عمنین اور یقین اللہ تعالی مؤمنوں کے ساتھ ہے یہ فطر سے مراد فیصلے کا دن ہے جیسے کافر کہتے تھے متا حادل ہو ان کن تم سادقین یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے جہاد کو بدر کی لڑائی کو فیصلہ کل لڑائی کرارے اللہ نے اس کو یوم فرقان بھی کہا یوم الفرقان یوم الطف جمعان اس دن دو جماعتیں ٹکرائیں فرقان حق و باطل میں تمیز کا دن روایا یہ فیصلے کا دن ہے ان تصطی اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو کن جاتم الفترو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے عبداللہ ابن سال باپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو ابو چہل نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا اور ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے اسے آج کی صبح ہلاک کر دے تو ابو چہل یہ فیصلہ طلب کرنے والا تھا یہ روایت مصنف کے حاکم وغیرہ میں موجود ہے خیر یہ کافروں کو اللہ نے خطاب کیا کہ تم فیصلہ طلب کر رہے ہو تو یہ فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تو لہذا اب بات وادی ہو چکی ہے حق والے جو ہے وہ غالب آ ہیں تو اب سمجھ جاؤ بات کو اور سمجھ جاؤ اپنی حالت پر غور کرو تو بعض آ جاؤ وہ ان تن خیر اللہ تم اگر تم بعض آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ان تردو ند اگر تم پھر مسلمانوں کی مخالفت کرو گے اور ان سے جنگ کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے چاہے جتنا مرضی بڑا لشکر لے جاؤ یہی حال ہوگا اس کے بعد عہد میں آئے عہد میں بھی میدان چھوڑ کے ان کو بھاگنا پڑا مسلمانوں کا اگرچہ جانی نقصان ہوا کچھ لیکن مسلمان میدان سے بھاگے نہیں ڈٹے رہے شکست کھا کے کافی بھاگے تھی اس کے بعد یہ ایک بڑا اتحاد بنا کے غدے اعزاب میں آئے بہت بڑا لشکر لے کے یہ مدینے کی عید سے عید بجا دیں منہ کی کھانی پڑی سب ناکام و نام مراد ہو کے واپس لوٹے ان ترد و اگر تم پھر جنگ کی آگ بھڑکاؤ گے پھر تمہیں جنت کا مزاج کھائیں گے ولان تو نہیں انکمفی ولا کا جتنی مرضی بڑی تعداد لیا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ ان اللّہ معمینین اور یقینا اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا بلا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے تو مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کافروں کو بڑی زبردست بھی ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے اللہ مہانند <recherche>